الحمد لله وكفاء الصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه للصدق والصفاء أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أجه الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين منت بلا سداح نیم کلولہ ہلاکت نلیا الین منو سلوی وسل موت ملا تو سلام کیا سارسول والا علی کا یا سیدی یا حبیب اللہ سیدی سامین السلام علیکم حمد دو درو تو بار چیر مجد آلہ مجدو کریم شان و حود دی بار گاہ چیر ہر شرط و اپنی رحمت پناہ فرما دے پناہ تا کروا خصوصاً نفس و شیتان کے فتنے تحفول فرما چاہ ملا شوجہباد علاقے جنہ نے اس محفل کا اہتمام فرمایا ہے. اللہ و تبارک و تعالی سعادت ساد نال نوازے اس وقت دا ناچیز دا موضوع اسکولوں کالجوں سے متعلقات چار چیزوں کی وضاحت محارم، محارم، محارم، محارم ایمان جیسی قیمتی متی دین جیسی قیمتی چیز بچا یہودیت شناسی ضروری یہودیت دی پچھا واسطے شناس واسطے میرا اج دروی ایسا مسئلہ میں جناب دے سامنے رکھن لگا جناتوں سالہا سال تو مدارس دے ہو مشائق متسور تاں کر کے گزشتہ دن چ جو مناظرہ ہویا ہے ناچیز اس مناظرے دے اندر بھی وکر سیالوی صاحب اور مولانا محمد اشرف سیالوی صاحب مولانا مفتی محمد تیے برشر صاحب انہ حضرات بھی اعتراف کیتا ہے کہ نصاب کے بارے اور ان مسائل دے متعلق جو تیری تحقیق ہے اور ساری دی ساری یعنی سارے نصاب دے خلاف بول کے قوم تک پہنچاؤ اور سان مدارے سالیا لکھ کے بھیجو تاکہ مدارے سالے انہ حقائق تو باخبر ہو گفت اللہ ہے جوتی ہے من یشا طلاق نکاح میرا صرف و ناہب دے مسائل میرے تو ود مگر اللہ تعالی دے فضل دے نال امت مسلمان اس لیے جہے مسائل درپیش ہیں مسائل دے بارے اسادے برابر بھی کوئی معلومات نہیں رکھتا ود ہونے دور کی گل ہے نا یہ مسائل ایسے آن ان بارے درس تدریس جڑا ہے نا وہ کم نہیں دے سکتا تعلق باللہ کم دلنے. بقول سڈے کلندر لاہور اقبال ال رحمان شیخ بہت اچھی ہے مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیابا میں فاروقی اور سلمانی دنیا کوفر دند کھٹے کرن دی خاطر جہے اللہ تعالیٰ دے شیر مرد آ بیابان دی تربیت پا کے اللہ تعالیٰ تنہائی جنگل بیابان اتوں دی تربیت دے کے اپنے پاک ولیاں دے وسیلے وسیل اونا دی روحانی کامل اسلح فرما کے پھر دے اللہ تعالی تو دند بنا بھی چڑ د شکست ان چڑد اور ہمیشہ واسطے پھر اسلام کا جھنڈا بلند فرما چڑد یاد رکھنا میری گل اسلام دار اور نقتا اور سوفیہ اور فکرا کول ہوتا ہے جڑا مسئلہ میں جناب نو سمجھا ہے انتہائی گہرا مسئلہ تسان دا موضوع ان دی تحقیق کدی خواب بھی نہیں سنی ہونی یا مدرسے والے مفتی جہے اخین وہ نہیں اس کو واقف تساں کے واقف ہونا ہوں چار مسلے کی ہیں وقت بھی کلیلے مسئلے بھی سمجھا وہ چار مسائل چار چیزاں جنہ دی اس وقت وضاحت کرنی وہ جناب عالی انگریزی مذہب انگریزی تحویب انگریزی تعلیم اور انگریزی زبان یہ چار چیز انہوں کی حقیقت بھی کھولنی شری حکم بھی بیان کرنا دے اندر آپسر دا ربط اور تعلق کی ہے یہ بھی بیان کرنا انگریزی زبان یہ ابتدائے انگریزی تعلیم یہ ذریعہ ہے اگلا دوسرے نمبر دا انگریزی تہذیب یہ تیسرا درج ہے مذہب اس کا چوتھا درج اصلی تو مقصود اگریزاں کا اصل مقصود وہ اپنا مذہب ہے مذہب تو تک پہنچنے تو پہلوں اگریزی تحریب فلا چیب کا مطلب طریقہ ہو, میں سمجھا اگے بو د باش تر دے فکر و عمل انگریزی تہذیب والا مقصد و حاصل کر انگریزی تعلیم دنار. انگریزی تعلیم والا مقصد و حاصل کر انگریزی زبان دن دی جنگ جیڑی ہے نا وہ خالی زبان سکھاوسے نہیں جاہل بے وقوف جہے ہیں وہ سمجھتے ہیں وہ جی ہوا تو زبان کا مسئلہ تو زبان کیا ہارج صحیح زبان تو فلاں سکی تو فلانا فلا نے فلان این نہیں سمجھتے بھی مرو جی مسلا خالی زبان کا ہوگی تو ان فائدہ اپنی زبان لوگوں سکھا کے ہر تھی اتنے سلیکی بیٹھے ہو تو سر سلیکی سکھاو واستے روپیے خرچ کرو گے پیسہ خرچ کرو گے تو انہ بے وقوف سمجھا جی وہ بے وقف لیکن یہ تو نہ بھائی وہ چال نہیں جانتے یا شر فیتنیا نہیں سمجھتے وہ ابلیس املیس کا دوجا روپ نے شیتان نے وہ ساری شاطری شیتانی رکھتے اپنے کول فائدہ بھائی سکھا کے تپیا تے. تے نفر بندے مراون تے قتل گارت کرا سارا کچھ نقصان گھاٹے برداشت کرگلش سکھاؤ دی خاطر میرا مطلب ایڈا بے وقوف انہوں سمجھا جہے پورے دنیا کے مولبیا پیران عوام نچائی کھڑے نے اپنی انگلوں وہ صرف زبان پلڑ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ میری گل جہی اسی نا روئے زمین دا بندہ نہیں توڑ سکے گا حضور دا جوڑے مبارک دیکھو کی بلا <سکت> منہ جانے اچھا سمجھ آ رہی ہیں نا ہوں ای گل تو تم سمجھ آ گئی سی بھی اصل دا مقصد زبان نہیں زبان دا ابتدائی ذریعہ ہے پہلی ہے اس کو چڑھا کے اصل اتنے لا چنے اصل مقصد انہوں کا مذہب ہے اور مذہب تو پالو تہذیب ہے کیوں کہ کی انگریزی مذہب عیسائی بن جان گے انگریزی تہذیب مسلمان نہیں رہن گے اصل دا مقصد ہے مسلمان نہ رہن دینا تو عیسائی بنا لینا लेकिन अगर वहले नंबर से तो शुरू शुरू में औलाद में दावत देाई बनो तो तुसा दोगे बालाद उन्होंने तो सब जुतियां मारनिया वो थानू आखियां ईसाई बनो पहल जे मिशनरी सकूल खोले सर वह मिशनरी सकूलों के अंदर इो ही काम होंसाई बनो عبادت اپنیاں سکھاندے سن گرجے چ لے جاتے سن سلیم پواندے سن سر ہوں جا ماسا بھی ایمان زمیر رکھ والا بندہ سی وہ اپنی اولاد ندر نہیں سلتا انہیں وسلمان جڑے نہیں فستے نہیں فستے ادھر لہذائن کرو اے راہ چڈو براہراست عیسائی بناو آ عیسائیت سکھاو آاہ چکا کامیاب نہیں ہو سکتے مسلمان کیون فسن گے مولوی تو مولوی رہے پیر تو پیر رہے عوام بھی سانو پتر نہیں دن لگی کلو عیسائی بنا دے دو پھر دوسرا رستہ اختیار کیتا وہ مشنری سکور یعنی جنہ دے اندر جہاں براہراست عیسائی بناون دا مشن چلایا گیا اس رکھا ایک منے بھائی اے طریقہ کامیاب نہیں ہوں دری طریقہ اختیار کرو کہ اینا نو اسلام تو کٹو پہلے مسلمان نہ رہن پھر اپنے مذہب چوڑ لیں گے عیسائی مذہب کی وضاحت کرنا تھوڑی تاکہ پتہ بھی لگ جائے فرق ہو جائے عیسائی مذہب کنو آک عقیدہ تخلیس حضرت روح اللہ علیہ السلام نو خدا دا بیٹا آخنا نوزب اللہ احمد زالک حضرت مریم نو اللہ تعالی تعالیٰ گھر والی آخنا سمجھنا حضرت عیسے اسلام نوزب نوز اللہ احمد زالک فانسی لگیا سمجھنا پھر فانسی لگن دا وہ نشان سلیب کانٹے دا نشان وہ سولی دا سلیب ہے ہی اسے مطلب سولی کے مانے چاہتا ہے وہ گل چ لٹکانا یہ بنا باندھ کی نشانی ہے گرجے ٹر جانا گرجے دے اندر جا کے عیسائیاں عیسائی پیر مار لتان مار کے اسی طرح عبادت کرنی عیسائی مذہب ہے ہوں اس مذہب نا اختیار کرنا ہے کہ دین اسلام کی دی حقانیت جڑی ہے اس دے مقابلے تے کسے مذہب کوئی شا ہی نہیں اسلام کی حقانیت اسلام کی صداقت اسلام کی نورانیت دلیل دنال اسلام دا ثبوت جڑا ہے یہ تو اس مذہب کے اندر کول ہے ہی نہیں اتنے تے نا جوٹ ہے فراڈ ہے کوئی سچائی نہیں ان کوئی کشش نہیں کھچ لیں. جس کھچ لین سڈے اسلام واحد مذہب ہے جس کے اندر ایسی کشش ہے کہ لیو لیکن وہ حالتین کلے اللہ تعالیٰ فرمایا ایسا اسلام نو محمد پاک نو ن کے بھیج لائی تاہ تاکہ سارے بھی غلبہ تے چڑھائی اسے اسلام کی ہو سڈا اسلام واقعی آل اسلام یہلو ولا یعلا اسلام ہمیشہ غالب رہے گا کبھی مغلوب نہیں ہوگا وعد اللہ! وعد اللہ! اپنی حجت اپنے برہان اپنی دلیل آل اسلام کا مقابلہ نہ کوئی کر سکتی سمجھ آ رہی نے گل کی کونا یہ توجہ ہے نا اس واسطے تبجو پہ دبا کرانا کہ تقررہ مت مار چی تنگر ختم مرد سنتے ہیں نہیں سنتے جاگتے ہیں نہیں جاگتے انہ مسلوں کے اتنے توجہ تھی خرچ کرائیے اور یہ مسائل جہے تی حیات دجاتے ہیں جنہوں کو بغیر تا بچنا ہی ممکن نہیں نہ مسائل الڈی تو توجہ کرائی نہیں گئی علامہ اقبال پنجابی مسلمانہ دی کمزوری دسی ہے کہ تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد تعویل کا پھندہ کوئی سیاد لگا دے یہ شاخ نشے من سے اترتا ہے بہت جلد جڑا جای مسلمان ہے نا یہ تحقیق کی گل ہوے تو شریق نہیں ہوں جی پیری مریدی دا کھیل ہول کھیل کھیل جان دیں کھیل بے مقصد ہوتا ہے کل پیری مریدی بھی بے مقصد ہی ہو پیر نو پتا موج کٹیچ بھائی میں مرید نو مریدوں دے واسطے مرید پہ کرنا تے نہ مرید نو پتا میں پیر دا مرید کیوں پہ بننا صرف قطار لگی کھڑی ہے ہاتھ خری ہلتا پیا وہ ہاتھ ہاتھ مل جاتا ہے لیکن دل او او او نا پیر دے دل کچھ ہے جو مرید منتقل کرے نا مرید دا دل ہے کہ میں کی لینا ہے کوئی تمیز نہیں اقبال تا فرما کہ وہ کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد وہ تو ہوں پیر ہو میرے لیے شاہ جیسے پھر واقعی پیری مریدی ایک عظیم کام ہے حضور سید لیا امام التقیر فیاسرے ہی سید محمد امام شاہ گوگنا شریف والے میرباز شریف والے ان دا پیر ہوئے پھر ہے ہوا بھی یار کوئی پیر دا مقصد تو کوئی مرید دا بھی مقصد نتو خیرے اہرے گہرے جہے ہیں جی پیر تو مرید ہو پھر ہے پھر کھیل تماشا ہے وہ کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد تاویل کا سیاد فا کوئی سیاد لگا دے گا کہ کوئی مکر کوئی ملا کہ کے تایلا اپنیا سیدیاں شروع کر چے تو پھر تھسیا بیٹھا ہوں شاخ نشے من تو اتر کے جا لچایا بیٹھا ہوں میں کرنے والا بندہ ماں اللہ تعالی فضل و کرم دے گل پکی تو پیٹھی کرنا ہاں اور بری آدھی اس لے ختما کے دروت مینو اگلے دن ملاد دا مسئلہ کو گوا بھی پوچھنے لگا میں پھرتے منہ بھائی مان ملاد رونا ملاد کا مسئلہ پوچھنا اتنے اتنے کوفر پین نچتے تو تے ملاد میں گلا کرنا شیطانا جب سر وڈیا پیا ہو اسے انگلی کے چیچیا دے کی رونا یہ تھے سر وڈے پہنت مستفا تال چیچیا کی گلیں کریں سمجھ آ رہی نے کوئی نہ ذرا بولو سبحان اللہ, آل اللہ. <coughs> تو عزیزم مذہب سے انگریزی تن سمجھ آ گیا گرجے جاوے صلیب پاوے عقیدہ رکھے اے کون بن گیا یہ سی بن گیا لیکن اے حملہ انہوں دا مقصد اگرچہ اصلی یہ ہوئی ہے لیکن اے حملہ کامیاب نہیں اس تو پہلو ایک حملہ ہونا رکھا ہوا ہے تحریب دا تحریب تو پہلو تعلیم دا کیوں اس واسطے کہ تعلیم جڑی جی ہوندی ہوں نا اے اے دا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تہذیب سکھاونی تعلیم دا مطلب ہی تہذیب سکھاو ہے جہل بندے ایسنا بھی پتہ نہیں ایک علم ایک تعلیم علم تعلیم دا فرق بھی نہیں جانتے علم کوئی فن ہوئے. حقیقت جاننا یہ ہے علم تعلیم کی ہے تعلیم ہے کہ کوئی قوم اپنی وراثت اپنا تہذیب طریقہ جدو دوسرے نو سمجھا سکھاو اس سکھاو دا نام تعلیم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا توجہ بولو سبحان اللہ خیر من تعلم مل قرآن الج تک ترجمہ نہیں مطلب سی سمجھا دنیا سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھوڑے پچ اصلا وہ جڑا قرآن نو سکھے سکھاو اتے پڑھ پڑھاؤن کا نہیں سکھا سکھا بنتا ہے قرآن نو سکھا تے قرآن سکھاوا جہا وہ اللہ کا بلی بن ولی بلی ہے عام نہیں ہوں یہ مطلب ہے قرآن پاکائد قرآن دیا حکمت قرآن د مارف قرآن احکام جا بندہ خود سکھے تگلے سکھاوے اس وہ آلہ بندہ افضل بندہ وہ آپ افضل ہے کیونکہ انہیں نبیا کی وراس آگا منتقل کر چلی ایمان دسیا جی اگر خالی حفظ پڑھا کی گل ہو جی دے سمجھی کھڑے نے اگر حفظ پڑھا کی گل ہو پھر خیرو کم مفہوم دے مطابق اج دا بے عمل حافظ جہا ہے جنو پتہ ہی کون دین شریعت دا کا روزانہ قرآن پہ پڑا جب بھی ہے کیا ان میرے لیے شاہ تو افضل آکیں گے آم مومن تو افضل نہیں ہو سکتا بٹ عمل جڑا اس کا مت حدیث باغ کے ہوئی فرمایا گیا ہے سکھنا تو سکھا میرے مستفا کریم دے یار قرآن خالی پڑھا دے نہیں سن سکھا سیر کملی والے آکا قرآن خالی پڑھا دے نہیں سن سکھا دے سن اور دی دلیل حدیث مبارک موجود ہے کہ سرکار دبا فرمان دین سکارے دو آلم سل اللہ تعالی وسلم جی ایک آیت پاکستان پڑھا دے سننا اگلی آیت تو شروع کرتے سن جدوس پہلی تمل کر لے سکھا یہ سکھاو نے دس اٹھ سال دے کے ارسے ویچ اٹھ سال دے عرصے دے اندر ایک سورت بقرہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو نبی پاک تو سیکھی ہوں پڑھی ہے کہ سیکھی جی پڑھن کی گل ہے تو تیرا پتر سورت بقرہ ہفتے چ مکائی کھڑا ہوتا ہے نبی پاک دا صاحب بھی اٹھا سال مکائی کھڑا تو سارے جا کافر قریشی ورگے جافر جی سنے تو جناب جی ربانی ورگے ادھر ادھر شجر مجر حجر تجر بتی ہوئی ہے تو پتا بچار موت خود خے ویکھے نے نہ تو دا پتا نہ دی پتا حدیث میں قسم خدا دی کر کے پہننا میں مانا حدیث کوئی مائی دلال توڑ کے بخا کھو چہر ہو وہاں بھی قرآن پڑھا سک سکھا نہیں سکتا اور حدیث پاک فضیلت جی بیان کر رہی ہے وہ سکھاون والے سنو سنو اللہ کے بندے سنو تعلیم یہ باب تفعیل ہے تقسیر کا اتے مان رکھد کسرت نال جنوا تو جدو جی تو کثرت جنوایا جاوے گا اس دا مطلب ہے جو ہے وہ سکھا دیتا جائے تو سونے نبی سرکار دے فرمان دا اے مطلب ہے تو سا ہر کسے حافظ تلا کھڑے ہو جنوں تھڈو ایماندی پتہ نہیں عقیدے دی خبر نہیں باقی اگاں کسے امال تک تو اس کے پہنچنا ہے تو تعلیم جیڑی ہے نا وہ ہے سکھا ہونا کی سکھا ہونا تعلیم سکھاو سال امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ شاگرد فرما میں امام مالک کو وی سال رہا بھی سال انہ مدب سکھایا پڑھتا رہا بھی سال بھی سال انہ مین ادب سکھایا फरमाया काश के दो साल मैनू होर मिल जाते मैं अदब सीखण छड़ा तो सी समझते कपड़े इंजे पाओ सिर नंगा रखो पग ना रखो औरत पर ना करो है जी ते फिर आनाब फिर اگریزاں بین کھلو کھان پی سارا جو سکھایا جا نظریات انہوں کے جو کردار انہوں نے یہ سکھائے جڑھائے جانے پڑھاو کی گل نہیں ہے تو خود سکھاو دی پڑھاو تو ایک ذریعہ اصل میں سکھایا جا جا آم نبی پہ حاصل کرد اس دا مطلب وہی نبی پاک سرکار آکام شریعت طریقے آداب اخلاق سکھتا پا جس آخانگے فلانا اگریزی اگریزی تعلیم حاصل پیا کر دا ہے اس دا مطلب یہ کہ انگریزی سوچ اگریزی عقید نظریات اگریزی عمل پیا سکھد اگریزی کردار پیا سکھد سمجھ نہیں جی اس دعوے دلیل ستویں دی کتاب دی اردو دینا جڑی میں دعوی میرا ہوئے اور دلیل دشمن دے گھر ہوا دینا دی اردو ہوئی جڑی ہوں چل رہی ہے اس اندر لکھا سفا نمبر ایک سو تین تے انگریز برے شغیر میں تاجر بن کر آئے اور تاجور بن گئے وہ اپنے ساتھ اپنا نظام تعلیم بلائے اس نظام تعلیم کا مقصد ایسے طلبہ کی کھیپ تیار کرنا تھا جو رنگ اور نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو مگر اخلاق اور سمجھ کے اعتبار سے انگریز ہو تو کی کہہ رہا پھر سمجھو یار پھر سمجھو دوبارہ سمجھو شور پہ گیا انگریز کتاب ہے جی روزانہ ماسٹر دیں. لیکن دیکن دا پڑھانا تو میرا سمجھانا ہو رہے فرق ہاں اگریز برے سگیر میں تاجر بن کر آئے اور تاجبر بن گئے یعنی آئے سر تجارت کرن تو کتے دے پتر غداری کر کے منافقت کر کے دجل و فریب فرار کر کے تو بادشاہ بن بیٹھے وہ اپنے ساتھ اپنا نظام تعلیم بھی لائے اس نظام میں تعلیم کا مقصد ایسے طلبا کی کھیپ تیار کرنا تھا جو رنگ اور نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو مگر اخلاق اور سمجھ کے اعتبار سے انگریز ہو یہ تعیب سکھاؤں کہ انہوں دے اخلاق اور سمجھ سمجھ آدھے فکر نو نا نو. انگریزوں دی سوچ کی انہ دی فکر کی انہوں دی تہذیب دے دو جز نے تبجوال سمجھے انہوں دی تہذیب دے دو جز نے ایک عمل علا. کہ آم کی کرنا ہے رہنا ہے کھانا پینا ہے کی کرنا ہے حکومت کن کرنی معیشت روزی کن کمانی اگوں معاشرت رہن سہن لوک کرنا ہے یہ سارا ہے کردار عمل سمجھ یہ سمجھ نو سمجھنا بڑا اور سمجھ کو آخر سمجھ کے سمجھو سمجھ بھی آخر سمجھ ہے اے سمجھن نو سمجھو بھی یہ سمجھنا انہاں دی سمجھ یہ توجہ کہ خدا دا دین آسمانی کوئی نہیں بندے دا ذاتی مسئلہ ہے اور خدا دے دین دا سا زندگی دخل دینا یہ جائز نہیں یہ انہیں سمجھ فکرے سوچ یہ آتے آن ہیں سیکولر ازم روشن خیالی سمجھ لگی نے روشن خیالی ایسے اسے کا نم نخبار جران بیال پڑھتے ہو سو اعتدال پسندی تے روشن خیالی ہوں بیچارے ہوئے بولے تو لفظاں دے ہیر پھیر دا پتا نہ ہویا ہوا بھی مانا کی پیا تو لفظاں دا مٹھاس ویکیا مٹھاس بھائی اعتدال پسند سبحان اللہ سیکولرزم اس کا مان لا دینیت خدا دی وی کا ساری زندگی کوئی تعلق نہیں اپنی اقلال نفس کی خواہش جو کر گزرو دین دا کی کام ہے کہ وہ روکے تے آخے ای ن یا آخے ای کر دا ساری زندگی دے معاملات دے اندر دخل اس کی اجازت بالکل نہیں ہوں ایک ہے گناہ ایک ہے گناہ دے پچھے دین دے انکار دا نظریہ گنا کر گناکار بن دے جدو پیچھوں دین دے انکار دا نظریہ ہوئے پھر کافر ہے سمجھ لگی اس گل نہیں پہنچ سکتے تو تصا دین ایمان نہیں بچا سو جاؤ گلی ڈنڈے کھیڈو اپنے ایمان تو فارغ ہو کے مرو گے مقصد نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے نہیں فرمایا او نہیں فرمایا وقت آئے گا سوے مسلم بندہ شام نافر ہو جائے گا شام نو مومن سویرے کافر ہو گئے کوئی شام نو سبق پڑن گیا کافر ہو کے آگیا گیا کوئی دی تقریر سنن گیا کافر ہو کے آگیا ہے گیا, گیا مومن سی واپس کافر آئے مہنوا دی اگلے دن رب نواز صاحب نے تھے بن بوسن کے مولنا رب نواز صاحب انہیں میں گل سنائی بھی مرنے سے پہلے مرنے سے پہلے مرنے کے بعد اس طرح کا کوئی موضوع ہے اس کا تقریر کرنا آخیا کہ میں آکھے کے واڑ ہی آ کے چوک چڑا ادھر جنادہ آیا ادھرو شادی دی ڈولی آئی ہے میں اتے رب نال گل مولا دو ڈولیاں ادھر ڈولی ادھر ڈولی ادھر غمی دی ادھر خوشی دی مولا اے کی रब आवाज दी कलीम बण खलोता है। रब विहाड़ी चौकद दा। अच्छा है, सुनी बैठने का मतलब यह तस्दीक उई ने सामने बैठे है पही कलमा दोबारा पढ़ाए तो निकाह दोबारा कराया है की बात है برباد ہوئی پی میری تکریر جگہ مارے گا تکریر کراجوں پتا کہ نہیں سنی میں زبانی سنی گل پھر پیاکھدہ آب قدرت آواز پہ دینی آک کر دیں ہوئے آفرا سچے دا باللہ کافرا لانتی سور آ لاکھ لانت سور آن بھی لانتی تھی لانتی چوڑا وہ بھی کافر مردو آ جب ہوئے مخلوق ہے جی سوچے کچھ تو ہوج خالک ارادہ کرے تو سرنا ہوا دسو میرے نبی سرکار دے فرمانے والی شان دے مطابق صبح مومن ہو سن شام نو کافر شام نو مومن سویرے کافر مجمے جی وہ شام کا ویلہ سہنتی سارا مجمع جہے راضی ہو گئے سبحان اللہ آخیا خوش ہوئے جنہیں سنیا کافر ہو گئے سارے نکاح ٹوٹ گیا انہوں کے جنوں بہویں پتہ نہیں اتنے شریعت جزور نہیں میں دس رہا نا دے بارے شریعت جزر کون نہیں نکاح پھر بھی دوبارہ کرنے پینے کل موبا پھر بھی کرنی پی لکھا لکھان بھائی مان پہ کافر بہتے ہو جان گے میں کہتے رب کی دودک سوڑی رب دوک چھوٹی جی بنائی ہے جی پورے نہیں آنے نبی پاک نے کیوں فرمایا ہے حضور نے فرمایا سویرے مومن شام میں کافر ہزور نے گزار کیوں فرمایا حضرت تو بن جمان ہزور بھی نے وقت ہونا ہے جمعے والے دن جی اس تیر ڈر ڈسے کافر دے سر جا بجے گا جمعہ جمعے دن پڑھ رہا سارے کافر بیٹھے ہو ادھر تو ہوزافا بن جمان فرما دن زلوم مال حدیث دی کتاب اس روایت موجود خدا دا بندہ تیرا مال ایمان والا بڑا قیمتی اور اتھے اتھے ان ڈاکو قاتل لگے پھرتے نہیں کہ تیری سمجھا نہیں آ سکتی کہ کون نے انہے کپڑ کپڑے جڑے لباس جہا ہے ڈاکو لباس میں ڈاکو لگے پھرتے ہیں خدا دا نام اکھ کھول کرو حالت اگے سنے گا تیری حیرت گم ہو جانی ہے ایک بڑا پی پہ دستا سا کہ گناگار پہلو بھی سن لیکن انہوں دے گناہ دے پیچھے پچھوں تے سوچ نبی دی شریعت دے انکار والا نہیں سنتا ہوں آپ گلت سمجھتے سن اور سمجھتے سن کہ نبی پاک سرکار دی شریعت دا ہر مسئلہ بر حق اصا جرمدار ہے اسا غلط ہے اسا دا گلت ارا ہے کہ اسا دین چ پورے داخل ہوئیے جیسے اللہ دا قرآن فرما ہے شاد رباني يفرمي يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إلا هو لكم عدو مبين مان والے ہو, اسلام سلامتی دے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان دے قدموں دی پیر بھی نہ کرو تا کھلا دشمن ہے اور سجنا شیطان شیتان دیر اب تھی کسے نے ویکے اور لانتی کسی نے ٹرا نظر آن دا ہی نہیں پھر اللہ تعالیٰ کیوں فرمایا کہ شیطان دے پیروں سے نہ چلو مولا مالک اشارہ فرمایا جہے دے پیر نقشے نے کافران دے طریقے نے یہ شیطان والے نے تو دے طریقے تنا چلے آ جائے اللہ فرمان شیطان اپنے سنگیا بےلیاں وہی کرتے خفیہ طور سے سوچر گلاد زخرو فل کو مسلمانوں دھوکھے چڑکن کی خاطر شیتان اصل ساری کہانی پچھوں چلانا ہے آہ جس طرح نو نی مولا تالا فرمانا ہے کافران ایک واہ رحمان ہے، ایک شیطان ہے واہ شیطان جیڑی ہے وہ تمہیں لبے گی کافران تو واہ رحمان لبے گی اللہ دے محبوب بندیا تو. توجہ نال بولو سبحان اللہ ہوں سگیا انگریزی تحریب وہ ہے لا دینیت سکھان دی کہ دین ہے ہی نہیں جے, جے دین کوئی رکھے تو ذاتی معاملہ ہے خدا معاملہ نہیں مسیت بنا لو مرضی پوستے مسیت گرا دے مرضی پو ات لن چباوے مسیح مالک نہ کوئی رب ہے یہ روکن والا نہ کوئی دین یہ معاملے دخل دے سکتا ہے ذاتی معاملہ ہے. خدا ہی معاملہ نہیں ایمان کی آخر دین آسمانی ہے تیرا ذاتی نہیں جاتی کا مطلب ہے آ مکان بنے کھڑے نے یہاں کے جاتی نے اتے گرا کے اتے سبزی بیج لین اتوں ہٹا کے اتے بنا لین یہ دی مرضی اگریزی نہیں آن آن دا نام لبو. دین دا نا لو دیو قرآن دا بھی لو خدا دا بھی لو لیکن سمجھو ذاتی معاملہ خدا ہی نہیں جی مردی مروڑو تروڑو مسجد گرا کے فٹ پاس تے سڑکاں بنا چھوڑو ملتان میں اگلے دن گزریاں چودہ نمبر چنگی دے د چوہ نمبر چونگی چوک چ مسجد ایسی ہوئے اور دیکھیے تو سو کی وہ مسجد یہ ہے سیکولرزم کیونکہ اب ضرورت ہے تے لوڑے، تے لوڑ دے تحت کیونکہ مسجد جڑی سی وہ کہا خدا کو گھر سی او ایک ذاتی گھر سی اصل بڑا بھی چڑھا تو گرا بھی چڑھا ہو گئی ہیں ایسا مسلمان اتے حالے ہوں میں سور دے تو پوچھنا جہے سور دے در وی دیوبندی میں پوچھنا خنزیرو ملاد ان لڑتے ہودھر تے پیو لڑنا ہے وہ خنزیرو ڈرامے رچائی ہو دلو دلے بڑے کھڑے ہو ملاد دے اتے ایڈے ایڈے گاٹے والے ملا سورنگوں پھٹے پجا پنجا کٹھا عطا مومیٹ صاحب آ رہے ہیں فلانے صاحب آ رہے ہیں کیوں جی دربار پر شرک ہو رہا ہے اس کے خلاف بولیں گے مردوا خدا گھر شہید ہو کے اتوں کھوتے ٹپ گے اتو گی ہوگی پشاب گا سارا کچھ ہونا دلہا اتا پیا اوے جہے برالر نے برائلر وہ بھی چھپے کیونکہ وہ بھی آتا سیکولر ہوئے دین دین ذاتی مسئلہ ہوئے ٹھیک ہے مڑا کو کر چڑیا تو ٹھیک ہے نا سن کیڑی لوڑ ہے انہیں جو کیتا ہے وہ وقت کی ضرورت ہے اور تعظیم ہے اس کے لیے بھائی یہ جدید دور ہے جدید ماحول میں جدید باتیں ہوں گی یا پرانی باتیں نکل کر سکتی یہ ہے انگریزی تعظیم ہاں کھڑا کے دلان ملیں کھلو کے پھر ڈوا بالکل ٹھیک ہے بھائی یہ آخر سڑک کی تو اسی چاہیے ہماری سہس کر رہی ہے ہوں میں اصل نکتا بچوں سمجھانا یہ آتے نے سیاسی تر فکر کہ بھئی سوچ اور انداز سوچ اور فکر دا انداز جا اس رکھو ترقی ہوے گی مذہبی نہ رکھو کیا مطلب جو سائنس دان اکھن وہ منو جو رب رسول اکھے آخر کیونکہ سائنس دان نے کہہ دیا کہ یہاں مسجد گرا کر اور سڑک ہی ہونی چاہیے راستہ کھلا ہونا چاہیے لیکن بھائی جنیا عظمت نو سلام کر میں اس بندے جایا نا وہ مولی تو, تو سن کے نہیں منیا ہاں زبانی میں سنیا تو من لیا نا! اللہ دے فضل میں تحقیق کر کے اس منیا میں اس نتیجے پہنچیا کہ دین در تفک بے مثال سی اس بندے صاحبہ ذرا توجہ بولو سبحان اللہ ویکو یہ سچیاں گلیں سننے واسطے وہ پرانی شیر شاہ بستی چاہے ملتان تو پر ہاں بیٹھ لگ گیا نا چسکاؤن لگ گیا اللہ کے فضل عادت آ گئی بن گئی عادت حق سنن دی تے حقیقت سنن کی ہوں وہ ڈرامے باہیا تے او جناب جی چکر بادیا, تے او جناب لچھ جائیں جی, یہ ہوں نہیں تھوڑنا چاہتے ہاں ہوں تیر سمجھنا چاہتے ہیں تبجو بولو سبحان اللہ حکومت بے وکوف ہے انہیں میرا مدرسہ بند چکرایا جی سیا آ کر کرتے میں سو منڈے سو درویش نو لے کے ایک پاسے نکر چھٹا رہنا عوام انہیں اپنے قبضے کی رکھنی سی ان ایک مدرسہ بند کرایا ہے پانچ ہزار دو دو ہزار دس دس ہزار کا روزانہ مدرسہ میں پڑھانا انہیں آخر نہ انتہا پسند تیار کرے گا ایک پاسے بہ کے چلا کے فضل میں روزانہ انتہا پسند تیار کرنا انتہا پسند آتے پکے موہمنٹ ہاں پکا مومن کفار موہمنٹ دشانا جہا جیڑا اولیاء کرا مانگو مستحب چھڈنا بھی گوارہ نکال حرام تہ حرام مکروہ کا ارتقاب بھی جیسے واسطے موت محسوس ہو وہ انتہا پسند جیڑا سارا دین پی کے مخالف بن کے پھر آخ میں مسلمان ہوں تو میرے کچھ فرق نہیں پہنتا وہ موت دل اعتدال پسند روشن خیال جنوب اسلام آخد منافک ہوں سجڑوں سائنسی تر کے فکر دا مطلب یہ کہ انگریزوں دے مطابق مذہبی سوچ نہ رکھو اپنی جو سائنسدان کھن آخو ٹھیک ہے جو تی اقل تجربے آئے آخو ٹھیک ہے جو اقل تجربے تو اتر بھی آخو غلط ہے بہویں وہ خدا فرماوے باہ میں رسول فرماوے باہ میں بلی آخے باہیں جو مر اور دا سیکولر رہن لانتی ترین پہلو بنیا اس سر سور سر سید سر سد احمد خالی گڑھی اسے یہ فکر آن انگریزوں تو لئی سی دا سی قرآن اقل دکھو اقل کے مطابق گل آئے سمجھ اقل اکل سڈے اکلوں اکل کے اکل تجربے کے تحت ہوتے پھر مروڑو قرآن نو مروڑو تو سائنس کو نہ مروڑو امام اہل سنت مجد کے دینوں ملت آپ سرکار نے فتاوا ردویا شریف سفا نمبر ایک سو چھبیس جلد نمبر چودہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملکے سخن کی شاہی تو کو رضا روس جس سنت آ جڑا چھپیا ہے نا تی جلد پرانا سی تیرہ جلد نواں چھپیا تی جلد آلداں جڑا فتاور ادویا شریف ہے نا اس دی جلد نمبر ہے چودہ صفحہ نمبر ہے ایک سو چھبی نیچری سر سور تابے تا دار جڑے ہیں سینسی نیچری انہوں ہے جاپ سرکار انہوں دے کفریات پہ لکھ دن نو نمبر کفر جڑا لکھا ہے نا وہ کی ہے یا نصور سے قرآن کو عقل کا تابع بتائے کہ جو بات قرآن حلیم کی قانون نیچری کے مطابق ہوگی مانی جائے گی یعنی قانون سینسی کے مطابق ہوگی مانی جائے گی ورنہ کفر جلی کے روئے زشت پر پردہ ڈھکنے کو ناپاک تاویلیں کی جائے گی آ کے جڑا یہ رحل سوچ رکھے بھائی جے قرآن دی گل ہووے جناب عقل دے سڈے تجربے دے دے ویچ آوے آلی. تے عقل اکل دیکھ والی تو منا گے نہیں تو قرآن نو مروڑ مروڑ بدل بدل کے تے سائنس دے پچھے لے چل گے حضرت فرماندے نے جیڑا اے انداز فکر رکھے اے سوچ رکھے او کافر مرتادے دائرا اسلام تو خارج ران رن رکھد طلاق تلا کے اس دا حرام ہے مسلمانوں دے قبرستان چنوں دفن کرنا حرام ہے وہ دل غسل دینا حرام ہے وہ کفن دینا حرام ہے ٹویا کھٹو کڈا خڈا کی کٹنا اندے لت چ رسا پاؤ روڑی سے سٹ دو یا بدبو تو لوک مسلمانوں تکلیف نہ ہوئے تو پھر کڈا چا کٹو وہ صرف مسلمانوں بدبو تو بچا کی خاطر ورنہ وہ کتا مردار حقدار نہیں ہاں اگے آپ نے صفحہ نمبر ایک سو اٹھائی کام لکھے دا. کہ اس سلانتی پھر کرنا ہے؟ سمجھ آ رہے نے کوئی نام ایمان کے شاید تیری اقل خطا کھاوے گی تیری اک خطا کھاوے گی تو اپنی اقل مصطفیٰ مستفا تابع کر دے اللہ ساڈا کلندر اقبال لاہور ہی فرما ہے اکبال فرما اکلکو تلکی سے فرصت نہیں تل کی دسو فرصت نہیں عشق پر آما کی بنیاد رکھ ارے عشق پر آما کی بنیاد رکھ ابو جہلتا ماریا گیا او اکل دیکھنا سی ابو بکرتا تر گیا او نبی سرکار دشک وے کھلا سا عشق کا کم میں نہیں معشوق آ محبوب آ فلانا کم کر وہ اگو کیوں کے کیوں کرکل سمجھاؤ پھر عاشق نہیں پا سکے کے قسم خدا بھی آشکوں میں آشک سونے نبی جو فرمایا ہے میں میراج کیتا ہے یہ ہوں اکل چکل بھی نرس والی اکل ایمان والی تو پھر تنا ہی آنا ابو جال آخد ہے حضرت ابو بکر تو سن کے یار آتوں رات بیت المقدس تو اتے آنا جانا تنا یہ ساڈی اکلت نہیں آ سانوں مہینہ لگتا ہے راتوں رات, و رات ہو آیا تو سونے ابو بکر صدیق سرکار جب یہ ابو جہل نے گل کہ تیرے محمد نے دعویٰ ہے علیہ وسلم. <تصفح> فرما ہو, تو فرماند نے تنی گل آخر میں سن کے آیا کھڑا. پکی گل نہیں میں سنیا فرماند نے جے سنیا ہی تو میں مان لیا <tune> تین گل کرنا ہے, میرا باغ اسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی بارے گل مشہور ہے آپ پڑھا رہے سنتے دلیل پیش ہو رہی ہیں سن خدا تعالی دے ایک تے ایک آ بیٹھا کسی مسلے پوچھنے کی خاطر آپ فرماند یار تو تب نک من آ جی مننا فرماند کوئی دلیل آدھا حضور رب دیکھ ہو دلیل آپ اپنے شکیردان نالو رہو چنگا رہا جی اصل دلیل لبتے پھر اے بغیر دلیل منی بیٹھا ایمان دے کر ہی بکرے نے اتے ایمان ہی چاہیے ایتھے اکل نہ ایتھے آن لگے اکل اتر رکھ کے کرو پچھلے بنے ہو سلام چاہ بھی نہ تسلیم ہے ایزان ہے نفس دا کم ہے یہ چھان مار کے مقابلے آئے گا مومن دا کم ہے نو تباہ کے اپنے محمد عربی دے ہر حکم دے جائے گا سی نہیں میں نو رات کسے سوال کیا ضلع ویہڑی رات کتاب سی کسے چٹ کسی چلی جی فجر دیاں سنتا نماز پڑھن تو بعد کیوں نہیں پڑھ سکتے میں کہ بے وقوف یہ سوال کرنے والا کیڈا بے وقوف ہے مسئلہ انج پوچھنا سی کہ پڑھ سکنے کہ نہیں پڑھ سکتے میں آتا جی نجائز نہیں پڑھ سکتے یہ مطلب ہویا کیوں نہیں پڑھ سکتے تو میں آیا جی ہوں میں تیرے تو سوال کرنا کہ چار فرض فجر دے کیوں نہیں دو کیوں نے مولا علی مشکل کشا فرما دے اگر دین اکل نال نا اکل دے ہوں مولا علی فرما تو فرمایا پھر موزے جا بہت پا نا موزے اسا حکم کر دے کہ تو تھلے والے پاس مسا کریا کر کیونکہ زمین لگنا موزے کا مسا تو ہوتا اترے پاسے پیر دی کنڈ پہ فرمایا جہاں کنٹ کا مسا رکھیا گیا دسیا گیا کہ تیرے عقل دے تابع نہیں تیری مصطفیٰ دے دین دے تابع ہو سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ یہ ہوں آلہ حدرت کی گل کی مان والے آلہ حدرت خیر کر بڑا ڈونگا بندہ بہت گیارہ بندہ آلہ حضرت ترجمہ قرآن پاک کا کمال کر ترجمہ ہے آلہ اور جانتے نہیں, نہیں؟, نہیں ترجمہ لکھا جام واسطے ایویں نہیں تھی خود سمجھدار ہو عوام آستے اے جا ترجمہ کرنا ضروری ہے جس کوئی گمراہ نہ ہو اینج دا ایک لفظ بھی آ گیا نا کہ عوام نو سمجھ نہیں آیا تو میرا مطلب گلط پاس غلط ترجمہ مطلب گلت ہے پیا ذہن بےڑا کر کو اون ہی ہوئے ترجمہ چاہ آدر ترجمے دا کمال یہ شاہ نے خدا بھی محفوظ اور شاہ رسالت بھی مار کنزل ایمان شریف جہا ترجمہ آپ نے لکھیا ہے نا اس ہی ہوئی کمال ہے ہر میں گل کر لگا مثلاً مثال کے تور فتحال کا فتح یگ فیر کما ہو ما تقدم من رمبک وما تاخر آلہ حضرت نے اتنے ترجمہ فرمایا ہے تاکہ بخش دے تاکہ بخش دے اللہ آ تمہارے اگلوں اور پچھلوں کے گنا نبی پاک سرکار نوندہ کیا تمہارے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ نبی پاک سرکار اور اے جے دو ترجمہ اسی عوام ناس پڑے گی تے عظمت عزمت مستفا دل چوجن رہے گی نا بلکہ پڑھنے عظمت رسول کریم دی بدھ جانی دل دے اندر عظمت دزمت مستفا ہو جانی اور کرم شاہ شاہری فلانے فلانے ترجمہ بڑے کادمی صاحب ملتان والے انہیں بھی ترجمہ لکھیا ہے اس ترجمے دے اندر اتے انہیں لکھیا ہے سور تن گنا سورتن گناہ یہ لفظ موجود بڑے کازمی صاحب دے ترجمے یہ لفظ موجود ہے سورتن گناہ نبی پاک سرکار عوام الناس کے نتا کہ سورتن تقیقت رکھے فرق ہوتا ہے یہ جدو پڑھنا کہ رسول کریم گناہ گنا کیا سورتن اینا یہ بٹا بہ گیا اینا یہ تھکا فاک نہ رہا سمجھ بیٹھے گا جو نبی سونے نے گناہ کیتا ہے تو سیروی کرنی اتباہ کی کرنی لہ ہوجمہ لکھنا لہدرت کے مقابلے میں وا سا بن باڑا قسم خدا اللہ حضرت ترجمہ لکھ کے کرم توڑ اہل سنت و جماعت کا امام صرف امام اہل سنت ہے ایسی نے امام سنت بڑا دینا یہ امام اہل سنت کا مقام کام صرف امام سنت کا ہے کوئی جڑا ایسی گھر کر ہے تمام اہل سنت رو تسلیم کرنی پی جاتی ہے اور سارے ایمان دی محافظ ہوتی ہے سارے دن نے کوئی نہ پڑھے صرف امام میں حل سنت دا پڑھو اور وہ بھی آپ ترجمے نہ پڑھا جی پہلو فکیر اللہ کا لبو اصل پوران وہ سمجھا ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ ہوں میں اس سائنسی ترتے فک انگریزی تہذیب تعلیم دہریبے انگریزی میں اس کی گل کردا پیا مدرسیا بارے آتاب جی میں جی کھول بٹا ہوں تے سامنے مطالعہ پاکستان اور جرنل سائنس تھلے کی لکھا تنظیم المدارس میں نہیں آخ سکتا کیونکہ مرتدہ میں کیوں ایل سننا تھا کہ ایل ستھا آنا میں پہلو یہ متالیا پاکستان چوالے درد سر اور جنرل سائنس کا ایک افرت درسنا جہا میں مسئلہ چلا ہی بھٹا بالکل اس نے مطابق اوہی گل آ گئی سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ سائنس والا حصہ ہے سائنس والا کی مرنا یار کی مرنا ہے لکھا جی جا کوئی تے جگہ پڑھ سکے گا وہ پڑھے کر دے گا اناٹھ صفحہ پناہ نو اناٹھ تھلے ہے کسی عمومی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ عام آدمی کا طرز فکر ہو کہ انداز فکر کی ہوئے عمومی ترقی وہ ہوں کی دستے پین تھلے میں انگل رکھا گا الف مذہبی انداز فکر بے فلسفیاتی انداز فکر جیم نظریاتی انداز فکر دال سینسی انداز فکر چار قسم دے انداز فکر بیان کیتے گئے یہ سوال ہے اٹھتی نمبر یہاں صحیح کہڑا ہے اگے جواب یہ آ جابات نے جی دال لکھی سی, او سی سائسی انداز فکر اے جواب اے دال لکھی کریجیے مدر سے آن دے ملا مفتی نام نہ دو پڑھا دوں کہ اومی ترقی تا انداز فکر اعلی حضرت دا فتو تنہوں میں سنایا ہوں ایک اعلی حضرت پاسے ملہ مدرسے والے ہوں اندارا لگا ہے نام متالیا پاکستان اور جرل سائنس جرنل سائنس اگریزوں دی تعلیم تعلیم دہذیب دھر مرے کیوں نہ तालीम देफर ताफिर हो लेकिन एक काम उन्हें चलाया अंग्रे इंग्लिश तो पहलो इंग्लिश सी क्यों क्यों अंग्रेज सन उन्हें उर्दू थोड़ी बोलनी थी पहलो इंग्लिश सिखाई انگلش سکھا کے انگلش کے ذریعے پھر مطالعہ پاکستان پہ ذہن جدو بڑھا لے انہیں بے ایمان پھر انہوں نے آخیا ان کتابیں ترتیب دو تو مدرسے میں آخلا تصاویر ترقی کرو تم بھی قومی تھارے میں شریک ہو جاؤ تم مولوی جو ہے نا مولوی مہان مولوی بنتے ہو مہان مولوی مولو چاہی ہو. تمہ. تمہ. دکٹر, بننا چاہیے تمہیں تمہیں قومی قومی معلومات ہونے چاہیے قومی تمہیں جناب جی سائنسی سائنسی معلومات ہونی چاہیے تمہیں بھی ڈاکٹر پروفیسر یہ بننا چاہیے انجینئر بننا چاہیے تاکہ تم قومیت میں ہو جاؤ قومیت شریک ہوں تعلیم دیکھی جرنل سائنس نہ کی بنایا ہو، سائنسی ہونا چاہیے ترقی کی خاطر ہوں ایمان نہ دس میں فتوا نہیں لا ایک پاسے آلہ حضرت ایک پاس مدرسے کے ملا کتاب میں پیشا ہو جانا فیصلہ آلہ حضرت جو کرنا بھی قبول تو میرے میرے منادرے دسالے سن مفتی طیب برشر صاحب اشرف سیالوی صاحب طیب برشر صاحب میرے تیرے سوالوں دا جواب پورے ملک چی چشتی جہی گل کرنا ہے انہوں کوئی توڑ نہیں آگے میں مولانا محمد شریف بکھر والے موللہ ابدل جھنگوی جنگوی سارے آ کے میں رابطہ کیا جا میں نظام لاہور دبدستارافلستار رابطہ ہے میں سوال پیش کے کوئی اس دا جواب میں منگ گے چنگی نہیں وہ کیتی پڑھ پڑھ پڑھ پڑ پڑ پڑھ کے چنگی نہیں تے فس گیا سان پڑھتے سر زمین و تمہارے لیے تنگ کی تھی جہاں ہمارے لیے جان اقبال دا ذکر ہے پر فکر اقبال کے دشمن مدرسیاں مدرسیا امام سنت دا ذکر تو ہے پر فکر دشمن ہے میرے جتن دا محا سبب یہ بھی بنیا کہ سارے بزرگ ولی حضرت میرے سن وہ شاہی کو نہیں آخر انہیں ہے اٹھو تے حسن گزارش کرنے سارے نصاب دے خلاف بولو پہ مذاکرے نسٹوں فیصلہ کیسٹان دے سن کی ہوا پیا فیصلہ بھی محفوظ ہے ہاں اور مولا اشرف سیالوی صاحب اس لیے پاکستان دے. پاکستان دے وڈے مناظر شمار ہوں ہاں اور وہ خود مناظرے شرکت کی کوشش بھی کرتے رہے اللہ تعالی دے تال فلن والے جپ لینا تھا سب فکر کا فائد میرے چشتی فکیران کا فائل آہ. ساڑا کلندر اقبال فرمانا خیرد کے پاس خبر کے سوا کچھ نہیں خیرد کے پاس خبر کے سور نہیں تیرا علاج، تیرا علاج سچار نہیں اندر بت جر دنیا دے بیٹھے عمر. قسم خدا کی کر کے اللہ حق کدی نہیں بھرتا سمجھ کدی نہیں آن دی. جدوں ج پہ کوئی کسے پوجا کا کر دیکھے پوجا کا کر دیر دل کے دے ویر دے دے اس بوت خانے دے اندر حضرت ابراہیم خلیل ورگا کہاڑا لے کے فقیر نہ وڑے ان چیر بت نہیں جب کوئی فقیر کہاڑا لے کے اندر وڑ ہے میرے لیے شاواں پھر کفر بت سارے ٹوٹ جد سا کلن اکبال فرما ہے سونا چڑا موجنا بولو سبحان اللہ ساڈا کلندر لاہور اقبال فرماندہ جو میں سرب سجدا ہوا کبھی تو زمین سے آن لگی صدا جو میں سر سربر سجدہ ہوں کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنا معاشن تجھے کیا ملے گا نماز میں سمجھ آ رہی نا کوئی نہر یہ یہوی تہذیب سوچی تہذیب کہ سوچ انجدی ہوے سینسی سینس دان کمینے دے پیچھے خدا لے رسول چل کافر کی کیا ہوا سو ہوئے دی سوچ کتنے اپڑی وہ ہوئے باندر تو باد جانوراں تو بدھتا جی نہ مرضی کوئی کافر علم پڑھے نا وہاں وا جہل بنے گا جی نہ پڑھے تو چنا رہے گا ہل جی پڑھ جائے تو لانتی ترین بن جا ہول بن جا کیونکہ کوفر کی جہالت ہی ایڈی وی ہے کہ تمام علموں کے اتنے گل با کے تو ہر شہر برباد کر کے تو ہو جہالت بنا جائے ہوں انداز فکر جنیے نوز ابلا احمد زالک سائنسدان یہ پڑھا سکھا سکولوں دیا کتابوں پڑھا سکھا سکھاندن کہ نوز باللہ احمد زالک انسان پہلو لنگورشی. لنگورشی لنگور لنگور سی لنگور سیدھا ہوا تھوڑا جہا پھر سیدا ہوا تو سیدا ہوں ہوں منہ کٹتا گیا گٹ گھٹ کے تو بندہ بن گیا وہ حضرت آدم علیہ تو وقت تسلیم نو زبلا احمد زالک اما ہبا پاک تے او او لنگور سمجھتے ہیں کہ لنگور سنتے پھر بندے بنے نے لانتی ترین صاف ہو کہ یار چشتی ہمیں میں دعوی کی جانا ہے کوئی دلیل پیش کر میرے ہاتھ چ کتاب ہے تو انگلش اس لکھی ہے اسے پڑھ سکتے ہو کی لکھا کھڑا جڑے انگلش پڑھ سکتے پڑھو آکسفورڈ ہسٹری فار اس کا کیا مطلب ہوے گا ایشا ایش. ایک, ایک کتاب انگلش میڈیم سکلان چ پڑھائی جاتی اور کازمی برادران ملتان والوں دے چھ سکول نے پانچ سات انہوں دے نصاب دے وچ داخلے اور میں اتوں منگائی انہوں دے سارے سکول انگلش میڈیم نے دنیا ابتداء ابتدام اتے مضمون ہے انگلش دا اے لنگور نے اے اما ہبا سا آدم لوگوں بنا کے دکھایا گیا اتے سیدھے پہ آؤں دن اتنے سیدھے ہو رہے اے لنگور اتے سیدھے ہو گئے اتے سیدھے ہو کے انسان بن گئے نو باللہ من مل اے اما حوا اے عورت اے مرد یہ سائنسی انداز فکر کے نے اے نہیں کہ خالی ٹاروند کا نظریہ یہ تے تعلیم ہے تعلیم دہی تحریم ہے پڑھنی انگلش پی سکینا کی پیا ہوں جیڑا لانتی آ زبان میں کیا حرج ہے زبان سیکھنا کون سا منع ہے اس دلے آ جبانفر ہوم بیا ہوے کی سمجھنا وہ خالی زبان نہیں فرمائی نے حوالہ سنو ایک, ایک حوالہ سنو میں انگریز دا حوالہ دینا چارلس گرانٹ ڈائریکٹر ایسٹ انڈیا کمپنی جی وہ تجارت کرنے واسطے آئی سی پچھوں فوج بلا کے تھے جمع کر کے مسلمانوں دی حکومت نہ لڑے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی لانتی والے ڈائریکٹر سی چارلس گرانٹ سدر بورڈ آف ڈائریکٹر نے اس دے ممبر برطانوی پارلیمنٹ برطانیہ دی پارلیمنٹ دا اس وعلے دا ممبر بھی سی اٹھارہ سو تیرہ درد کن ہر کار چھ کن سو سال پرانی ایک سو ترانوے سال ایک سو یعنی اوجو دو سو سال پہلو نو یہ پالیسی پہ دین انتی کٹے ہو کے اصا مسلمانوں کی دینا ہے کی کرنا وہ ہوں پالیسی انگریزوں بیان کر رہے ہیں اپنی تو اے سور دا بچہ پالیسی بیان کر کردہ کے پیاکھد ہے کتاب دا حوالہ گلاتو میں زبان کٹ کے کتے آگے سر نا چیز سنی سنائی ہاج ڈانگا نہیں مارتا دماگا تھٹنا چیلنج کرنا پوری روئے زمین عرب ہندوستان اجم دا کوئی بندہ گل تروڑ چھڈے میرے وڈ کے کتے آ کے تھرٹ چڑیا تو سمجھنا ہے خاجاج میری دا فائدے میں پیا بوکتا ہاں کتاب دا حوالہ نظام تعلیم صفحہ چوراسی پروفیسر خورشید جماعت غیر اسلامی والا متبوا انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز اسلام آباد جنوب میں کفر آباد آنا اس کفر کفرابا اندر سرکاری طور پہ چھپیے انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز والے چھپی یعنی سرکاری کتاب چھپی ہے گیر سرکاری نہیں چھپی کی لکھا ہے انگریز پیاکھ چارلس گرانٹ اپنے انگریزوں یہودیاں چوڑیا نبھا کے پیا پ ہمارا لا ہائے امل یہ ہوگا جسے ہم اس احساس کے ساتھ پیش کر رہے ہیں کہ یہ بات ہماری قوت اختیار میں آیا کہ سانوں پوری طاقت ہے جہاں ایسا تو لائے عمل دسنے پہ کہ ایسا کی کرنا ہے وہ ساری طاقت ہے حکومت کے سیر سورا کے بچے کہ اہل ہند کو ہوں لایا عمل کی اہل ہند اسلے ہندوستان کٹھا تھی نا اہل ہند کو بتدریج یعنی آہستہ آہستہ سب سے پہلے اپنی زبان سکھائیں ہوں جی میں چار چیزاں رکھی بیٹھا میں آ بیٹھا پچ یہ نے تے زنجیر دیاں کڑیاں نے تے آپس چڑیاں نے ہوں وہ چڑیاں چار چیزاں ویکو کھے نے پہلے اپنی زبان سکھائیں پھر اس زبان کے ذریعے اپنے ادب یعنی اپنے یہ زبان زبان ادب پہ آخر اتے زبان تانی دے بارے زبان دانی, زبان دانی کی آسان تخلیقات آسان کہانیاں زبان اپنی دیا آسان کہانیاں گل اس سے متعارف کرائیں گے جو مختلف موضوعات پر ہیں جیسے سکول دیا کتابیں انگلش کے مختلف موضوع ہوتے ہیں مدمو ہماری اس بات پر اگریزان پیا انگریزوں ہماری اس بات پر بے سبری کے ساتھ چی با جبی یعنی ناراض نہ ہوا جائے یہ نہ سمجھا جی اصا سافر عیسائی کا کافر مسلمان کیوں نہیں پڑھے ادھر زبان لیا کے کیوں یہ بے سبر نہ ہویا جی کیوں آہستہ آہستہ ہم اس کے ذریعے اہل ہند کو اپنا فلسفہ حیات اپنی تہذیب اپنی لانت اپنے کوفر وہ سارے کوفر والے طریقے یہ سکھاوے اور بالآخر اپنے مذہب تک لے آئیں گے جڑا پڑھ سکتا ہے ردو میری گا زبان سے یقین نہ ہوا پڑھ سکے آن کے وہ زبان نال اپنی نال پڑھ کے لوگ سنا ہوئے زبان تو ٹورن زبان دکھے اسان جدو آخنا تو انگلش سکھایا تو مضمون وا مضمون کے جناب جی ایسرے نمبر سے اپنی تحزیب سکھاو گے تو بات